ام الحمد لله نحمده على رسوله أما بعد اعوذ رسول اماب اروز من سمی المنشان بسم اللہ وزادی علی کریم الحمدون حضرات محترم دعا کے آداب کیا ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں دعا کے آداب میں ایک بہت بڑا ادب یہ ہے کہ جو شخص دعا مانگنے والا ہے اس کا رزق حلال ہونا چاہیے اگر وہ چاہتا ہے کہ میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پھر وہ ضروری ہے کہ وہ جو رزق کھاتا ہے جو پہنتا ہے جو پیتا ہے وہ حلال ہونا چاہیے حلال رزق سے مراد دونوں چیزیں ہیں ایک تو کھانے پینے کے اندر کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں جس طرح پانی مشروب ہر قسم کا حلال ہے شراب حرام ہے اسی طرح کھانوں میں کچھ چیزیں کچھ کھانے حلال ہیں اور کچھ کھانے اور گوشت اور دوسری چیزیں حرام ہیں اگر ایک انسان حرام اور حلال کو ملا کے کرے گا تو یاد رکھیں اس کی دعار رد ہو جائے گی قبول نہیں ہوگی <تصفح> اسی طرح ایک انسان جو رزق کماتا ہے اس کا کمائی کرنا جو ہے وہ حلال طریقے سے نہیں ہے تو ایسے انسان کی دعا کبھی اللہ قبول نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ نے رسولوں کو حکم دیا وہی اہل ایمان کو حکم دیا ہے رسولوں کو کیا حکم دیا یا ایو ہر من کلو اے رسولوں حلال کھانا یہی اہل ایمان کو بھی حکم دیا یا ایو حل ددینہ آ من قلو ما طیبات اے اہل ایمان جو روزیاں تمہیں دی جاتی ہیں حلال طریقے سے صرف وہ کھانا <قسم> اگر رزق حلال ہوگا تو دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو سب سے معتبر نام عشرہ مبشرہ ہیں ان میں ایک نام ہے جن کا نام حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رشتے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے ان کے متعلق تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ مستجاب الدعوات تھے ان کی دعا کو کبھی اللہ رد نہیں کرتے تھے جب بھی یہ ہاتھ اٹھاتے کوئی بھی دعا مانگتے قبول ہو جاتی ایک دن کسی نے سوال کیا ساتھ آپ کی دعائیں قبول کیوں ہوتی ہیں اس کا سبب کیا ہے آپ نے کہا تم بھی چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں وہ کہنے لگا اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں آپ نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں میری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دیا جائے تو اپنے دسترخوان کو صاف کر لو دستر خان کو صاف کرنے کا مطلب تمہارے دسترخوان پہ حرام رزق نہیں آنا چاہیے نہ حرام چیز آنی چاہیے نہ رزق حرام بنا آنا چاہیے تو جس بندے کا رزق حلال ہوگا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا آج دعاؤں کی قبولیت کے اندر بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کے معاملے میں سستی برتی ہے کوئی شخص نہیں اللہ ماشا اللہ عموماً لوگ یہ بات نہیں سوچتے یہی کہتے ہیں کہ رزق آنا چاہیے یہ حلال طریقے سے آتا ہے یا حرام بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے لیکن نشہ بیچتا ہے یا چوری ڈکیتی کرتا ہے اغوا برائے تاوان کرتا ہے اور اسے کہا جائے کہ یہ کیا کر رہے ہوں وہ کہتا نماز اپنی جگہ یہ میرا کاروبار ہے یاد رکھیں جب انسان کا رزق حلال نہیں ہوگا اس شخص کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج اور نہ ہی اللہ اس شخص کی دعا کو قبول کرے گا وہ کچھ بھی کرتا رہے اور یہ بات یاد رکھیں آج اس غلط فہمی میں منحص القوم ہم مبتلا ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ہمارے کردار کا نہیں پتا تو شاید اللہ بھی بھولا ہوا ہے اسے بھی نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں زندگی میں ایسی بات نہیں ہے کہ انسان تو بھول جاتا ہے یہ باتوں کو بلا دیتا ہے اسے یاد ہی نہیں رہتی اس کی فطرت نسیان ہے لیکن اللہ تو بھولنے والے نہیں ہے تو اللہ رب العزت ہمیں اس معاملے میں سمجھ عطا فرمائے ہم عموماً اکثر اوقات اپنی مجالس میں گلا کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی تو اس کا سبب غور نہیں کرتے کہ شاید میرے اندر کوئی غلطی ہوگی اسی طرح دعا کا ایک ادب یہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کے اندر اپنے معاشرے کے اندر کوئی برائی دیکھیں اگر اس برائی کو نہیں روکتے اگر کسی کو نیکی کرتا ہوا نہیں دیکھتے یعنی ایک شخص نیکی کی طرف نہیں آتا ہمارے کہنے پہ وہ آ سکتا ہے ہم اگنور کرتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے یاد رکھیں یہ بھی ایک ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے اللہ دعاؤں کو قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ودی نفسی بھی اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے لتا مرمع تمہیں ضرور نیکی کا حکم کرنا ہوگا انل کر تمہیں ضرور برائی سے روکنا ہوگا ہاں اگر نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اگر برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو پھر اللہ تم پہ عذاب مسلط کر دیں گے مصیبتیں نازل کر دیں گے پھر تم ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے اس لیے برائی کو دیکھ کے نظر انداز کر دینا اگر ایک آدمی نیکی کی طرف نہیں آتا ہم اسے نیکی کی طرف نہیں لاتے چاہے وہ ہماری اولاد ہے ہمارے بہن بھائی ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں بیوی بی ہیں ماں باپ ہیں یا محلے دار ہیں یا دوسرے ہیں یا ہمارے زیر نگی کام کرنے والے ہیں اگر ہم اس بات کو توجہ ہی نہیں دیتے کوئی نیکی کرتا ہے یا برائی ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہم صرف اپنا سوچتے ہیں تو ایسے حالات میں اللہ ناراض ہو جاتے ہیں یہ کیوں ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے اللہ نے اس امت کو دوسری امتوں پر فضیلت دی اور اس کی فضیلت کا ایک سبب یہ ہے کم امت ناز کہ تم ایک ایسی امت ہو جسے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے ہم اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں کہ کون نیکی کر رہا ہے کون برائی لیکن ہمارا اس معاملے میں کردار یہ ہے کہ ہم برائی کو دیکھتے ہیں اور اسے منع کرنے کے بجائے اسے سیدھے رستے پہ لگانے کے بجائے ہم اسے بے کرتے ہیں اپنے معاشرے میں اور وہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یا تو دشمنی بن جاتی ہے اور یا وہ شخص کہتا ہے سب کو پتا چل گیا اب مجھے کیا پرواہ پہلے تو کسی کو نہیں تھا تو اس لیے اگر ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو تو ہم کسی کے اندر برائی دیکھتے ہیں تو احسن انداز سے برائی کو روکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم فل فعلم فئن لم قلبی وزال کا ذاف المان ہم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھتا ہے اور اس کے پاس قوت ہے اسے چاہیے کہ ہاتھ سے اس برائی کو روکے فی اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا فبیل زبان سے کہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا فبقلبی دل سے تو برا جانے غزالی اگر برائی کو دیکھ کے دل کے اندر بھی شکن پیدا نہیں ہوتی اور ماتھے پہ شکن نہیں آتی دل کے اندر تنگی محسوس نہیں کرتا پھر یاد رکھیں ہم سمجھ لیں کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے اس لیے آج ہم گلے اللہ پہ بہت کرتے ہیں لیکن کبھی میں نے یا آپ نے اپنی ذات پہ غور نہیں کیا, کیا اگر ہماری دعائیں شرف قبولیت سے نہیں نوازی جاتی تو کیا ہمارے اندر ہی نقص تو نہیں ہے تو یہ دعا کے آداب میں سے دو ادب یہ بھی ہیں کہ پہلی بات رزق حلال ہونا چاہیے نمبر دو کہ اپنے معاشرے کی اصلاح دل میں اس کا جذبہ ہونا چاہیے انسان معاشرے کے اندر خیر خواہ انسان کے طور پہ رہنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم نہ کسی کی اچھائی میں نہ برائی میں شاد رکھیں ایسا انسان کسی کام کا نہیں ہوتا جو اچھائی اور برائی میں نہیں آتا بلکہ ہمیں معاشرے میں ایک موثر کردار ادا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی برائی دیکھیں تو اس برائی کا احساس دلائیں اگر بھلائی دیکھیں تو اس بھلائی کے لیے پرموٹ کریں اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ یہ برائی بلائی جو ہے آگے بڑھے قوموں کے اندر کتنی قومیں ایسی ہیں جہاں حکومتی سطح پہ بلائی کے لیے بڑی کوشش ہوتی ہے اور لوگوں کو ایسا ماحول مہیا کیا جاتا ہے کہ لوگ نیکی کی طرف راغب ہوں لیکن بدقسمتی بدقسمتی کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے خوبصورت کلمات پہ اس وعدے کے ساتھ لیا تھا کہ یہاں اللہ کی وحدانیت کو قائم کریں گے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی لیکن حکومتی سطح اور عوامی سطح پہ برائی کو پرموٹ کیا جاتا ہے اور نیکی کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی ہم ایک چور اچکے کو برا کہنے کے لیے تیار نہیں اسے یہ نہیں کہتے کہ تم چور ہو تم تم ڈاکو ہو تم حرام خور ہو یہ نہیں کہتے اگر ایک شخص بھلائی کی بات کرتا ہے اور دوسرا برائی کی تو برائی کی طرف کھڑے ہو کے بھلائی کا کام کرنے والے کا ڈس ہارٹ کرتے ہیں یہ ایک ایسا رویہ ہے جس کی وجہ سے ہم ہر آنے والے دن مختلف مصیبتوں میں مبتلا ہے اور ہماری مصیبتوں کا حل کوئی نہیں نظر آتا تو اس لیے یہ بات یاد رکھے ہم میں سے بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لمبی دعائیں کرتے ہیں اور گڑ گڑاتے اور روتے بھی ہیں لیکن سال ہر سال سے کوئی اثر نہیں ہوتا لی یاد رکھیں سب سے پہلے ہم ان اسباب کو تلاش کریں کہ دعا کی قبولیت کے اندر جو رکاوٹیں ہیں کہیں میرے اندر بھی کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہے جب اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اپنا اپنے رویوں کو بدلیں گے اپنا رزق درست کریں گے معاشرے میں مؤثر اور اچھا کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اللہ رب العزت اس کے پاس اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے وہ سب کچھ دے سکتا ہے تو اللہ سے دعا ہے ہم دعا کریں تو اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں اس کے اور کیا آداب ہیں اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ بتدریج عرض کروں گا اکول قولی ہادا وستغفر اللہ کلی بلکم سبحان ربک رب اللہ